ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرسلنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدًا عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه أما بعد تعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا ما قدمت برجع واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللہم ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه ورزقنا الباصل باصلا ورزقنا اتنابه آمین یا رب العالمین حضرات مستقبل ایک ایسا لفظ ہے جو شاید ہمارے یہاں سب سے زیادہ ڈسکس ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ہمارے دفاتر میں ہماری مجالس میں اور شاید یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہم اتنا ڈرتے ہیں اتنے خوف زدہ رہتے ہیں اسے کہ اس کے خوف سے جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بوڑھے قبر, قبر کسی سیڑھیاں اترتے چلے جاتے ہیں یکے بعد دیگرے جسے دکھوں سے مستقبل کا ڈر ہوتا ہے اپنا مستقبل اولاد کا مستقبل فیوچر اور پھر اس فیوچر کو سنبھالنے کے لیے برائٹ فیوچر اسکول پرانے حکیم یا رب العزت مستقبل کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کا فیصلہ اس کے بارے میں کیا ہے ہماری سوئی ہماری سائی اور ہماری جوہ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے یا نہیں ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے یعنی انسان کا مستقبل اور اگر وقت ہمارے پاس ہوا تو ہم پاکستان کا مستقبل پر بھی انشاء اللہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے مستقبل وہ چیز ہے جو ایک سراب ہے کبھی آتا نہیں ہے انسان پر ہر وقت حال کی کیفیت تاریخ رہتی ہے ہر دن انسان کا آج ہوتا ہے اور یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے ایک حدیث قدسی میں اللہ جلال جلالو کا ارشاد ہے کہ اے انسان اے آدم کے بیٹے جس طرح میں تجھ سے کل کی عبادت نہیں مانگتا اسی طرح تو مجھ سے کل کا رزق نہ مانگ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آج کی فجر پڑھو آج کی زور پڑھو یہ نہیں کہتا کہ کل کی بھی پڑھ جس طرح میں آج کی مزدوری تم سے مانگتا ہوں اسی طرح اجرت بھی مجھ سے آج کی مانگو بڑی سی سی بات ہے آج کی نماز آج کا روزہ اسی لیے ہر روز ہم نیت روزے کی نئی کرتے ہیں شہری آج کا روزہ رکھنا کل آئے گا نہیں آئے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں جس طرح میں تم سے کل کی عبادت طلب نہیں کرتا اس طرح مجھ سے کل کا رزق مت مان آج جب ضم چلتا ہے تو میری عبادت تیرے ذمہ اور تیرا رزق میرے ذمہ ہو جاتا ہے اللہ انشورڈ کرتا ہے بندے کو اس دن کے بارے میں جو دن اس پر چڑھا ہے آج کی عبادت تجھے کرنی ہے تیرے جمے ہے اور آج کا ٹیے ڈیے میرے جمے آج میں تجھے کھانے کو دوں مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ آج جو کل گزرے کل کو ہمارا مستقبل تھا ہم اس سے ڈرتے تھے آج جب وہ دن چڑھا ہے تو ہم اس سے ڈر نہیں رہے ہم آنے والے دن سے ڈرے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سو سالہ بوڑھے کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ مستقبل سے ڈر رہا ہوا. حالانکہ اس کے پاس مستقبل نام کا بچا کیا ہے سائنس ڈائجسٹ میں ایک بڑی لمبی نظم لکھی ہوئی اس میں ایک شیر تھا یہ کافی ملتے ہوئے چلے آ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ گزر جاتی ہے ساری عمر مستقبل کی خواہش میں گزر جاتی ہے ساری عمر مستقبل نہیں آتی یہ سراب ہے جو آج آپ کو کل نظر آ رہا ہے کل والی جگہ پہ پہنچیں گے تو آپ کو کل نظر آئے گا اور کل پہ پہنچیں گے تو کل آج بن جائے گا وہ کل نظر آئے گا آپ. اس سراب کے پیچھے دور کے آپ کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی دانت گر جائیں گے شوگر ہو جائے گی ہائپر ٹینشن آئی ایچ ڈی بال گر جائیں گے اور انگوٹھے باندھ کے چار تکبیریں پڑھ کے قبر میں رکھیں گے دنیا میں مستقبل نام کی چیز کوئی نہیں ساری دنیا آج ہے اور ہمیں در کل کا ہوتا ہے اور جب کل چرتا ہے تو ہم سینہ تان کر اس کو فیس کرتے ہیں جو کچھ بھی ہوگا دیکھی جائے گی اور کوئی بھوکا نہیں مرتا لیکن وہ یہ آج جو پوجرے کل کو ہمارا کل تھا ہم سے بڑے ڈرتے تھے کسی سے بھی پوچھو تو پتہ چلے گا کہ بس وہ مستقبل کی تیاری کر رہا ہے مستقبل کے ساتھ اسے کشتی کرنی ہے حالانکہ اس کی کشتی ہمیشہ آج کے ساتھ ہوتی ہے کل کے ساتھ نہیں ہوتی کل کسی نے دیکھا نہیں وہ فارمولا دیکھنے لیں آپ وہ جو لکھتے ہیں کہ جی آج نقد کل ہوتا کیا ہے ہر کل جو ہے وہ آج بن جاتی ہے وہ کہتے ہیں وہ تو لکھا ہوا کہ آج نقد آپ کرے کل ادھار کر لیں اور جب وہ کل آئے گا تو کل اس کا آج بنا ہوا ہوگا یہی ہے نا مستقبل کیا ہے ہماری ساری محنت مشقت پھر اس پہ بخل جمع جو کر رکھنے کس ڈر سے کل کے ڈر اور کل جب آئے گا تو ہم نے اس جڑے ہوئے میں سے خرچ کوئی نہیں کرنا مزید تھوڑا سا اور جوڑ دیں گے ہم کہ کل کے لیے پھر جب کل آئے گا بولا آدمی ہے اس نے جوانی گزار گلف کے اندر کماتے ہوئے اب پاکستان ریٹائرڈ ہو کے چلا گیا اب اسے جا کے کہیں نا خرچے بھائی اسی لیے تھی نے جوڑا تھا نا کہ کل جب میں بورا ہوں گا تو آرام سے بیٹھ کے کھاؤں گا اب وہ بورے کو بھی آرام کوئی نہیں ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کر لیتا ہے کوئی کہیں اور دھکے کھاتا ہے پتا نہیں کیا کیا کرتا پھر کل کا چکر لگ گیا ہے وہ ننانوے کا چکر الحاق متأ اب وہ اس فکر میں لگ گیا بلکہ کچھ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ کچھ بیماریاں لگ گئی انہوں نے جوانی میں جوڑا ہے محنت کی ہے مشکت کی ہے لیکن آخر عمر میں آ کے بیماری لگ گئی ہے تو بچوں سے انہوں نے کہا کہ دعا کریں کہ میں مر جاؤں اب تو میں خرچوں گا خرچے ہوں گے اتنی مہنگی میری دوائیاں آتی ہیں اب میں تمہارے کسی کام کا نہیں اب میں کما نہیں سکتا اب تو جڑے ہوئے میں سے بیٹا میں تمہارا حصہ بتاؤں گا اس میں سے میں بھی اس میں سے خرچ کرنے لگ جاؤں گا دعا کروں میں مر جاؤں تم اسے خرچ سبھی مختلف لوگ دیکھتے وہ مستقبل کہاں ہے وہ شراب جس کے ڈر سے ہم وہی جوڑ جوڑ کے سر پر رکھتے رہتے ہیں یہ کس لیے مستقبل آئے گا تو خرچ کروں گا اور اٹھائے ہوئے قبر میں نکل جاتے اور وہ آتا نہیں اس کی مثال سے میں نے ایک خاتون ہے کہیں کسی دیہات میں رہتی ہیں دہ میں رہتی ہیں بہات تو دہ کی جمع لیکن جو استعمال جو ہے یہ سنگل میں ہوتا ہے بھی سے سنگل میں استعمال کرتے کسی ایسے دیہات میں رہتی ہیں جہاں تک سرک سڑک کوئی نہیں ایک ہی بس آتی ہے پورے دن موس میں سرما کی جھڑی لگی ہوئی تھی مہمان آئے ہوئے تھے لاہور سے ان کے بس ساڑھے سات آٹھ بجے نکلتی تھی صبح پنڈی کے لیے سارے مسافر جو ہے وہ اسی ایک بس کے سب نے لگنا ہوتا تھا اب جلدی بھی ہے انہوں نے جانا ہے بس بھی ایک ہے اور ان کا جو اندن ہے وہ وہی جو دیہات میں ہوتا ہے دوبر جو تھاپتے ہیں افلے سوریا گوٹے وہ گلے ہیں ان کے شوہر آئے نا کبھی ابھی تک یہ تیار نہیں ہوا ناشتہ بس کے آنے کا وقت ہے کہ جی یہ گلا ہے ایندھن گلا ہے آگ نہیں جلدی دھوئے دھوئے بھائی وہ اللہ کی بندی اندر لکڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں تو وہ جلال نے کہا وہ تو اوکھے سوکھے ویلے واسطے رکھی ہوئے اب اس آدمی کا دماغ گھون گیا کہ اور اوکھا سوکھا ویلا کون سا آئے گا بس آنے والی ہے مہمان گھر بیٹھے ہوئے ہیں اب ناشتہ تیار نہیں ہو رہا ہمارا سب کا حال اس عورت جیسا ہے ہم سب جبھی مار کے لکڑیوں کو بیٹھے کہ اوکھے سوکھے ویلے کے لیے اور اپنے آپ کو وہ مصیبت میں ڈالا اور وہ اوکھا سوکھا ویلا کب آئے یہ ہے ہمارا مستقبل جو مستقبل نہیں ہوتا بلکہ حال ہی ہوتا ہے ہماری کل کب آئے گی جب ہم مر جائیں گے اور پھر اٹھیں گے تو وہ ہماری کل ہوگی وہ ہے ہمارا مستقبل جس سے ڈرنا چاہیے اور جس کے لیے گٹڑی جمع کمی ساری زندگی دنیا کی ساری زندگی آج ہے اور بندہ قیامت کے دن تو اسے آج ماننے سے بھی انکار کر دے کہے گا یومن او باں گا پورا دن یا اس دن کا کچھ حصہ یہ دنیا کی ساری زندگی ہوگی چاہے اس کی زندگی ہزار سال ہو ول تندر نقص ماں قدمت ہر جان ہر جی روز کے روز حساب کر لیا کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے کیا بھیجا روز کا حساب روز کرنا ہے اس لیے کہ دنیا کا کل پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا سب سے جو مشہور چیز ہے وہ یہی تو ہے کوئی پتہ ٹھیک ٹھاک بیٹھے بٹھائے آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ اپنے مستقبل سمیت پیک ہو کے چلا جاتا ہے نس مقدم اصل ہر جان روزانہ ایڈٹ کر لیا کرے سونے سے پہلے آج اس آج میں سے اس نے کل کے لیے کیا کمایا وہ کل جو مرنے کے بعد آئے گا سونے سے پہلے پندرہ منٹ آنکھیں بند کر کے صبح سے وہ آج کی ڈائری پڑھنی شروع کریں آپ نے کیا کیا ہے میتھیوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کی ہم کریں اس نے توفیق دی یہ اس نے کروائی ہے تو آپ نے کی ہے وہ آپ کی نیکی کے مانے آتا ہرڈل بنتا آپ کبھی نیکی نہ کر سکتے بلکہ وہ ہمیں ہمارے ہال پر چھوڑ دیتا تو ہم کبھی نیکی نہ کر سکتے کیوں انارا تمو نس تو برائی ہی کا تم دیتا ہے اگر ہمارے نفس کے حوالے کر دیا جاتا اللہ کے حبیب کہا کرتے تھے اللہ تکل نہیں اللہ نفس اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا تو سلام مارا تم بسو یہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے مجھے بس اپنے ہاتھ میں رکھنا میری چوٹی پکڑ کر مجھ سے نیکی کروانی دیکھیں جو نیکیاں ہوئی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں جو گناہ ہوئے ہیں آج ہی اس سے پہلے کے ایڈیٹر کے سامنے جانا پڑے آپ کو آج اسے درست کر لو ڈیلیٹ کر کے فگر صحیح کر لو استغفار کرو توبہ کرو اور خود ڈیلیٹ کرو خود مٹاؤ سے اس لیے کہ جب وہ ایڈیٹر جنرل بیٹھے گا تو پھر مٹانے کے بڑے اور طریقے ہیں. پھر تو اسے کھولتے پانی سے دھویا جائے گا پتہ نہیں کس قسم کے سانپوں کے زہر سے اسے ڈسوا کے دھویا جائے گا وہاں ڈی کرنے کے اور طریقے اور پروسیس ہیں دنیا میں ایک حدیث کسی نے اللہ کہتا ہے تیری آنکھ کا وہ آسو تیری آنکھ کا مکھی کے سر کے برابر وہ آنسو جسے تیری آنکھ محسوس کر لے دہ نہیں بس آنکھ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی نمی چیز کی آئی ہے تیرے حصے کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی تو اپنا مستقبل سوار کے سوئے پتہ نہیں کل آئے گی نہیں آئے گی اٹھنا ہے صبح نہیں اٹھنا ہماری جی جمع, جمع ہو جائیں گی شعور اس کے یہاں جمع ہو جائے گا واپس آئے گا نہیں آئے گا یتوفاکم باللیل وہ وہ ہے جو رات کو تمہیں وفات نہیں دیتا ہے اور اٹھتے ہو تو کہتے ہو الحمدللہ للہ احیانی بعد احی باد مار کے دیئے ہو نا اس اللہ کا شکر جس نے مجھے مارنے کے بعد زندگی دی یا ای الزین من اللہ اے ایمان والو اللہ کا تقوع اشتہار مسلے اور یہ چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھ لیا کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اپنا آدیش آج میں کر لیا وقت کا <اللَّه> اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھو آج کا آڈیک کرو جب کل اٹھو تو اللہ کا تقوی تمہارے ساتھ ہونا چاہیے اللہ کی حدود کا پاس کرتے ہوئے وہ دن گزارو پھر شام کو اگر کچھ چلان ہو گئے ہیں تو وہ معاف کروا کے سو ڈیلیٹ کروا کے سو استغفار کر کے سو ان اللہ خبیر ما تامل اللہ اس سے با خبر ہے ہر لم خبر رہتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو مایا پون ہو رہا دے ہوں تین سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے چوتھا وہ ہوتا ہے دو سے بات کیوں شروع, شروع نہیں کی کہ دو سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے کہ تیسرا وہ ہوتا ہے کہ دو کو سرگوشی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں سرگوشی تب ہی کریں گے جب تیسرے سے چھپائیں گے تو ورنہ تو کھلی ڈلی گفتگو کریں گے نا جی مایا منظال کا ولا اخرا اللہ ہوا ماحول وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے ہوا معاف آئی نہ تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے صرف مسجد میں نہیں ہوتا تمہارے ساتھ مسجد میں بڑے ڈر ڈر کے اس کے حکامات مانتے ہو وہ دکان میں بھی جب تم ڈنڈی ماں رہے ہوتے ہو جب گھاپ سے جھوٹی قسمیں کھا کے تم مال بیچ رہے ہوتے ہو تمہارے ساتھ کھڑا سا ہوتا وہ دیت رہا ہوتا, رہا ہوتا اور جب تم کہیں اور اس کے حقا مات توڑتے ہو گلیوں میں ہوتلوں میں ہوا ماں آکو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ پھر تمہیں بتائے جاؤں الل چنتولا جائے گا ناپا جائے گا اور پچھلی آدمی فرمایا ہوا ما کون یہ جب سب کچھ تم کر رہے تھے تو ہم وہاں سے غائب نہیں تھے موجود تھے ہم وہاں سے جب تم یہ کر رہے تھے یہی تو ایک ڈر ہے جو مومن کو روکے کے رکھتا ہے برائے اسے میرا رب مجھے دیکھ کسی آدمی کا والد اسے دیکھ رہا ہو تو وہ کسی لڑکی کو چھیڑے گا والد کے سامنے تو آدمی پورا دفاع باسٹھ تریسٹ کا پورا کرتا ہے بالکل والد دیکھ رہا ہو تو کسی لڑکی کو نہ چھیڑے گا نہ رکا دے گا نہ اور کوئی غلط حرکت کرے گا لیکن اللہ دیکھ رہا ہو تو سب کچھ کرتا ہے تو برا کون ہو گیا ابا ڈرا کس سے آدمی یہ تو جم جائے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے والا کد ہمت بھی برہان وہ تو عاشق ہو گئی تھی نا یوسف پر اور یوسف بھی اس کی تمنا کر بیٹھتا اگر اس کے پاس رب کی برہان نہ ہوتی برہان کیا تھی اس نے جب اپنے بت کے سامنے کپڑا لٹکایا کونے میں رکھا ہوا تھا اس نے پوچھا کیا کر رہی ہوں دروازے بند کرنے کے بعد اس نے جب اس کے سامنے کپڑا لگتا ہے تو اس نے کہا اپنے رات کے سامنے کپڑا ڈال رہے آپ نے فرمایا تجھے اپنے رات سے زیادہ ہے آتی ہے تو پردہ ڈال دیا ہے اور میرے رات کے سامنے تو کوئی پردہ آ ہی نہیں سکتا میرا رات تو بہت ہے جب مومن کو یہ فرقان یا اللہ کی ان تک کا کنوا ہے ایمان والوں اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو تو وہ تمہارے اندر فرقان رکھ دے گا تمہارے اندر وہ فیکلٹی رکھ دے گا وہ فیسلٹی رکھ دے گا وہ انڈیکیٹر لگا دے گا جو تمہیں اللہ کی حدوں کا پتہ بتاتی رہے بڑی اگر تم بچنا چاہو اللہ کا وعدہ ہے وہ تمہارے اندر سینس آف جسٹس رکھ دے گا کہ تمہارا ضمیر تمہیں بتائے گا یہ غلط ہے اور اگر تم نیے کیا ہوئے کو غلط نہیں کرنا تو تم نہیں کرو ان کما یہ کار اب دیکھیں گاڑیوں کے اندر ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے مخصوص سپیڈ سے زیادہ جب ایک سو سے وہ آگے نکلتے ہیں تو وہ اب ایک تو سوئی ہے نا کہ چلو کوئی صاحب آنکھیں بند کر لیں اس سوئی کو اگنور کر دیں کہ یہ ایک سو بیس سے اوپر جا رہی ہے تو کانوں سے کام لے لیں کہ بھائی آپ تو وہ انڈیکیٹر بھی بتا رہا ہے اب تو اس کے ساتھ وہ کرو کرو بھی شروع ہو گئی ہے کہ یہ تم جو ہے ایکسیڈ کر رہے اپنی حد سے تو آنکھوں سے کام نہ لے تو کانوں کے ذریعے کم از کم پتہ چل جائے لیکن میں ایک ساتھ کے ساتھ گیا یہاں سے وہ جو جیل والا کیس تھا جیل میں ٹیکسی کر کے تو یہاں سے اس نے کرو کروں شرو کی وہاں لسبا جیل تک چلی گئی وہ انہوں نے کام نہیں گرفتار کی جب بھی ان کو موقع ملتا وہ لے تو اس جن رمضان تھا ترابیوں یہاں پڑھ رہے تھے تو اس جن قدرتن ہمارا وہی سبق تھا اللہزین کانت اعینہم فی غیطائن عن ذکری وکانوا لا يستطیعون سمعا جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے میرے ذکر سے نہ اونٹ کو دیکھ کے انہیں کوئی یاد آتا ہے نہ پانی کو دیکھ کے انہیں کوئی یاد آتا ہے نہ آسمان کو دیکھ کے انہیں کوئی یاد آتا ہے نہ سورت کو دیکھ کے کوئی یاد آتا ہے, ہے انہیں صرف کان باقی بچے تھے وہ کان الاس کتی ہو اس سے بھی سننے کی میں نے کہا ان کا حال وہی ہے سوئی بھی نظر نہیں آ رہی انڈیکیٹر کی آواز بھی کوئی نہیں آ رہی یہ کی یہی حال اس بندے کا ہو جاتا ہے جو نہ آنکھوں سے کام لیتا ہے نہ کانوں سے کام لیتا ہے تو یہ دو سورسز ہیں جن کے ذریعے آدمی ہدایت پکڑ سکتا ہے کوئی آدمی یا تو خود آنکھوں سے رستہ دیکھے لیکن یہ کہ اسے خود رستہ نظر نہیں آ رہا آنکھوں سے اندھا ہے اور کوئی اسے پیچھے سے آواز دے کے رہا حافظ صاحب آگے کھڑا ہے گاڑی آ رہی ہے رک جائیے اور حافظ صاحب اس کی بھی نہ مانے اور دل کی چال چلتے ہوئے اس کھڈے میں گر جائے قصور کس کا ہے قرآن چیخ چیخ کر کرتے ہیں وقت تمہارا شفا فرفرندار جہنم کی آگ کے گرے تر سے گرد پہل ہوئے ہو تم اور آدمی چھلانگ لگا دے مستقبل کیا ہے مرنے کے بعد کی زندگی دنیا کی ساری زندگی آج ہے اور آج کا سامنا کرنے کی ضرورت اللہ نے انسان کو دی یہ مستقبل ہو ہو گیا ہمیں یہ ہماری اپنی پلاننگ ہے جب میں اتنا جوڑ لوں گا تو اس دوران میں بڈھا ہو جاؤں گا پھر میں دو چار دکانیں خرید دوں گا بیٹھ کر کرایا شروع کر دوں گا لینا لیکن کیا پتا وہ اولاد جس کے لیے آپ جوڑ ہیں انہیں میں سے کوئی آپ کو عدالتوں کے ہی چکر لگواتی رہستقبل یہ ہماری اپنی پلاننگ ہے اور اپنی پلاننگ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے اس میں ہم شک کا فائدہ دیتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ میں ساری لالچیں کر کے زکاتے بھی رو کے صدقات بھی رو کے پانچ دس بیس تیس ہزار جمع کر لوں میرا گردہ جواب دے گا دس, دس لاکھ کے گردے خریدنا پڑ گیا پھر جن کی کوئی بیماری لگ گئے بائی پاس اپریشن کرانا پڑے دو چار دس لاکھ اس پہ لگ گئے یہ سارے ہم نے اپنے مستقبل میں جمع کیے ہیں کوئی نہیں ہم تو برک فیوچر ہیں نہ جائے گا کوئی ویگن لے کے فلاح روٹ پر ڈال دیں گے بس پانچ سو روزانہ کا آتا رہے گا اب وہ ویگن ہی کہیں لگ جائے لینے کے دوسرے دن بعد وہ اس کا ہو جائے اور ان مرنے والوں کا بھی پیسہ دینا پر جائے تو ہمیں تو خاص میں دوڑتی ویگن نظر آتی ہے لگتی ہوئی کبھی نظر نہیں آتی یہ مستقبل ہے ہمارا مستقبل قرآن اس کو مستقبل قرار نہیں دیتا وہ کل کی بات کرتا تو اس کل کی بات کرتا جو مرنے کے بعد کل آئے گا ساری دنیا آج ہے اور آج کا ذمہ اللہ کا ہے اور ہم یہ جہاں بیٹھے ہوئے اللہ کے بٹھائے ہوئے بیٹھے ہوئے یہ نوکریاں جو لگی ہوئی ہیں یہ اس نے لگائی یہ جا جو جاہ جو وکار جو حیثیت جو اسٹیٹس ہمیں حاصل ہے یہ اس کا عطا کردہ ہے جس طرح کسی کو صلاحیتیں دیتا ہے کسی کو دولت دیتا ہے کسی کو اولاد دیتا ہے اسی طرح یہ جو سٹیٹس نام کی چیز ہے کہ چاہے آپ غریب بھی ہوں مگر لوگ آپ کی بات مانتے ہیں آپ کی سفارش چلتی ہے دین کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ ایک بندے کے اندر اللہ جاہ رکھ دیتا ہے لوگوں کے کام نکالنے کی توفیق دے دیتا اسے اور لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے اس کے پاس یہ مسئلہ لے کر آ گیا وہ مسئلہ لے کر آ گیا آپ نے فرمایا جب تک وہ لوگوں کے مسائل کے لیے دوڑتا رہتا ہے اللہ اس جاہ کو اس کے پاس رکھتا ہے فلاں بڑا منس جب لوگوں سے بھر جاتا ہے پھیلا ہو جاتا ہے یار یہ تو مصیبت ہی پڑی یہ میرے گھر انہوں نے دیکھ لی ہے اس دن اللہ اس جا کو اٹھا کر کسی اور کے گھر رکھ دے اچھا بھائی ٹھیک ہے تیرے پاس اب یہ نہیں آئیں گے اب تموں کے پاس جایا کرے گا اللہ اس جا کو اٹھا کر کسی اور کے گھر رکھ دیتا لوگ ادھر جانا شروع ہو جاتے اپنے مسائل کے حل کے لیے تو یہ بھی اللہ کی اتاو ہوتی ہے اللہ کے رزق میں شامل ہے کسی کا اسٹیٹس بھی اگر اس کے پاس ہم جاتے ہیں کہ ساتھ اگر آپ سفارش کر دیں گے تو فلاں کا کام ہو جائے گا تو اللہ نے بھیجا ہے وہاں اور اگر وہ سنکار کرتے ہیں تنگ آئے ہوئے کوئی بات نہیں ان اللہ ابالمر اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے مستقبل یہ دنیا انسان کا مستقبل نہیں ہے یہ انسان کا آج ہے اور آج ہم سینا تان کا راج کا سامنا کرتے سارے یہ کہتے ہیں یار بات روٹی کی کوئی نہیں پاکستان میں آپ اتنے باس ہے پاکستان میں کوئی جاب دیکھ لیں پاکستان میں بال روٹی تو کر جاتی ہے مگر مسئلہ فیوچر کا ہے وہاں فیوچر کوئی نہیں میرا بھی کوئی نہیں میرے بچوں کا بھی کوئی نہیں وہ شراب فیوچر ہم سارے اس شراب کے پیچھے دوڑتے ہوئے یہاں آئے کہ شاید غلط مستقبل ہمیں مل جائے گلت میں آئے تو پتہ چلا یہ واپس پاکستان چلا گیا اب بہت سے لوگوں کا کنیڈا امریکہ چلا جاتا ہے شراب ہے آپ کا صرف آج ہے جو آج چڑھا ہے اور پتہ نہیں کہ صورت ڈھلے گا تو آپ ہوں گے یا نہیں یہ ہے آپ کا یہ آپ کا میدان ہے اس میں صحیح کریں اس میں روزے بھی کمائیں حال کی اس میں نمازیں بھی پڑے نفل بھی پڑھیں یہ آج آپ کا ہے وہ جیسے آپ کو پتہ نا جب وہ شروع ہوئی تھی لسٹیں آنے تو دفاع بارا جی پوچھنے کیا حالت ہے دہاڑی لگ گئی اتنے بے بھروسہ ہو گئے تھے اپنی نوکریوں کے بارے میں کہ بات دہاری کی چلی گئی تھی کہ دیکھیں جی دی آج کی دہاڑی تو لگ گئی ہے بس یہ ہے مومن کا کام آج کی دہاڑی لگ گئی ہے شام کو لیٹو تو عادت کر کے سو نفے کی لگی ہے نقصان کی لگی ہے سونے سے پہلے پہلے وہ نقصان پورا کر کے سوؤ اور اس کے طریقے اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہوئے اور مطمئن ہو کر سو جاؤ کل آئے گا وہ حضور کی دعا ہے ان نسلتا اللہ ان ام سکتا فاخرہ اللہ اگر تو نے اس نفس کو روک لیا اپنے کے یہاں ان سکتا تو اسے بخش دینا میرے پاس تو زوالہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا وہ نرسلتا اور اگر تے واپس بھیج دیا مہربانی کی فحذہ بماتا حضو بھی عبادت سالے تو اللہ پھر اس کی حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے سالے بندوں کی حفاظت کرتا ہے یعنی میرے بس میں نہیں ہے تو اپنی نگرانی میں سے نیکیاں کرانا اور گنا سے بچانا تو آج ہے انسان کا ساری زندگی اور نظر آج پر رکھو بہت چھوٹا سا ٹارگیٹ ہے ول تنگ جو نفس ما کر دمکتے ہر جان یہ دیکھ لیا کرے کہ وہ کل کے لیے اس نے کتنا بھیجا ہے ہم میں سے ہر ایک ہی یہ بیماری ہے ہم دنیا کو پاکستان کو اپنا کل سمجھتے ہیں تو so, اگر ہماری تنخواہ ہے تو ہم یہاں دس بیس خرچ کرتے اسی کل کے لیے بھیج دیتے یعنی کل کو ہم پرایورٹی دیتے ہیں بڑی سیدھی سی بات کہ آج تو کوئی بات نہیں میرے کپڑے بھی اگر گندے رہتے ہیں یا میرے ایک پاؤں میں جوتا اور رنگ کا ہے دوسرے میں اور رنگ کا ہے تو کوئی بات نہیں کل جب شریفوں میں جا کے رہوں گا میں تو وہاں باسکی کے سوٹ پہنوں گا جیکٹ پہنوں گا کوٹ پینٹ پہنوں گا وہاں اپنی گاڑی رکھوں گا میں یہ ساری پلاننگ یہ سارا جمع کس کے لیے ہو رہا ہے کہ شریکوں میں جب جاؤں گا تو ٹور نکال کے پھروں گا اور کوئی پتہ نہیں یہاں سے سندوک جائے اور شریک جنازہ ہی پڑھنے آئے یہ شریک وہاں ضرور ہوں گے جہاں قیامت نام کا ایک برپا ہوگا حشر اور میشر نام کی ایک جگہ ہوگی وہاں آئیں گے وہاں بھی تمہیں ان کا سامنا کرنا وہاں تم نہیں چاہتے کہ شریکوں کے سامنے تمہاری بخشش کا اعلان ہو اور تمہیں جنت آتا ہو اور تمہاری تعریف کی جائے خوش کل کی فکر کا اب اس کے لیے حادث کرسیاں ہیں جس کے راوی ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حادیث قدسی کی روایت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے فیما ی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی روایت اللہ کے رسول کرتے فلم رات خواب کو خواب میں ہوتا یہ تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جی نماز کے بعد نمازی کی طرف مفت کر کے تو فرمایا کرتے تھے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو تاکہ میں اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان کروں ایک بھی اسی طرح حضور پھرے کسی نے کوئی خواب نہ بتائے تو آپ نے فرمایا آج میں تمہیں اپنی خواب بتاتا ہوں آج رات میرا رب میرے پاس اپنی بہترین صورت میں آئے فکال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہائی تبری یہ ہائیسٹ گریڈ کے اکیسویں بائیسویں گریڈ کے فرشتے مالا اللہ یہ مالا اللہ کے مکین فرشتے جو ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں کیا گفتگو چل رہی ہے ان کے بارے میں کالا کل سلا فرماتے میں نے مجھے نہیں پتا کالا فیا بہ بئی نہ تو اللہ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ حتا ودت تو بر رہا بین یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل کے اندر محسوس کی ساتھ کو اپنے اندر محسوس کیا تو تو ما فی و ما فی اللہ تو مجھے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ تھا وہ سب معلوم تھا میں یعنی وہ کنیکشن لگیا اور کائنات کی ہر ایکٹیویٹی براہ راست جو ہے وہ حضور کے سامنے آ گئی اب دیکھیے ان کے لیے اس پر ایمان بھی لگایا تھا لیکن ہمارے سامنے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں کی چیزیں جو ہے وہ کہاں میچ ہو رہا تھا کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کمنٹری جو ہے وہ ہمارے لیے تو اس پر ایمان لانا جو ہے وہ اتنا کوئی بڑی بات نہیں کالیا محمد المال اب اللہ نے کہا کہ محمد اب پتا چلا وہ کس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں کوئی تو نام میں نے کہا ہاں جی اب پتا چل گیا کالاج Well, بعد مساج میں نے کہا کہ وہ کفاروں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ کیا بنتا ہے کس طرح اس کے گناہ دھلتے ہیں الحسنات سیاحت یہ نیکی کرتا ہے تو اس کی اس بدی کو کھا جاتی ہے یہ ایسے جیسے آپ پر اگر کسی کا دس روپے قرض ہے اور آپ بیس روپے جمع کرا دیں تو گو آپ اس کو دیں یا نہ دیں لیکن اب آپ کے نام پر لکھے ہوئے بیس ہیں لیکن ہیں آپ کے پاس دس آپ کے دس نے ان دس کو کھا لیا ہے آپ کے اس کریڈٹ نے دس روپے کے کریڈٹ نے آپ کے دس روپئے کے قرض کو کھا لیا باقی کیا بچا دس آپ کے پاس بچے ہیں اسی طرح اگر کسی نے سو نمازیں پڑھی ہیں اس کی ننانوے نے اس کے گناہ کو کھا لیا ہے تو باقی بھی پڑی کتنی ہے ایک پڑی ہوئی جو بچی ہے یہ ہے جو قیامت کے دن تولا جائے گا ول متف مساجد بعد الصلاوات نماز پڑھنے کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہنا یا انتظار سلاوات بعد سلاوات یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار اب فرشتے اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ انعامات سے جو بندے نومن کو لانے پڑے ول مشل افغان الجماعات اور جماعت کی نماز کے لیے قدموں پر چل کر جانا ایک صاحب تھے ان کو کسی نے یہ بات کہی کہ آپ اپنا گھر مسجد نبی کے نزدیک کیوں نہیں لے لیتے اتنے دور سے آپ آتے ہیں جبکہ خطرہ ہے کچھ سانپ بچھو وغیرہ دوسرا تھی آپ نے فرمایا میں نے یہ کوشش کی تھی اور حضور سے سفارش بھی دلوائی تھی کہ فلان صاحب کا گھر نزدیک ہے اگر وہ مجھے دے دے اور میرے والا اچھا گھر ہے وہ لے لیں تو میں نزدیک آ جاؤں تو آپ نے فرمایا تھا سفارش تو میں کر دوں گا تیرے لیکن کاشت تو اسی گھر میں رہتا اور وہاں سے چل کر آتا اور تیرے یہ قدم قیامت کے دن تلتے تیرا اندھیرے میں ٹھوکرے کھانا وہاں کے لیے نور بنتا اور گھر سے چلتا تو نماز میں ہوتا اور پلٹ کر گھر جانے تک نماز میں ہوتا اس دوران موت آ جاتی تو تیرا ذمہ اللہ کا ذمہ بن جاتا تو میں نے اس کے بعد وہ چھوڑ دیا وہ سارا معاملہ اور اب میں وہاں سے چل کے آتا ہوں اور اس میں مجھے خوشی ہے اس لیے کہ یہ میرے نفے کی چیز ہے اس بابل مکاراچ اس وقت خوب دن لگا کا وضو کرنا جب تبیعت کو ناگوار گزرے سردی کا موسم ہو پانی ٹھنڈا ہو اور آدمی جم کر وضو کرے وہ ٹھنڈک وہ سمجھ لے کے آپ ٹھنڈے نہیں ہو رہے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے وہ وضو جو بڑے مشکل حالات میں کیا جائے یا منصالا گال کا آشا بے خیر جس نے یہ سب کیا وہ خیر کی زندگی جیا یا ماتا بے خیر اور مرا تو خیر کی زندگی مرا یا کان ام ہی اور اس کے گناہوں کا معاملہ یوں ہو گیا قیاؤ میں والا جسم جس طرح اسی دن اس کی ماں نے اسے جنا اگر اسے موت آ گئی تو وہ آخرت میں یہاں سے مر کے جب منتقل ہوگا ٹرانسفر ہوگا آخرت کی طرف تو اسی طرح پیدا ہوگا جس طرح دنیا میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس طرح بے گنا ہوگا قیام کے يا محمد پھر اللہ نے فرمایا محمد اذا اللہ کا جب تو نماز پڑھا کرے یا پڑھ لیا کرے فقل تو اس کے بعد یہ کہا کر اللہ اصل خیرات اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے کی توفیق مانگتا ہوں سرکل منقرات اور برے کام چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں وہ خود اور غریبوں کی محبت مانگتا ہوں فتنا کن اور اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تاکنی کا غیر مستون تو مجھے قبض کر لینا مجھے اپنے پاس بلا لینا بغیر کسی فتنے میں ڈالے ہوئے میرے بعد ہی کوئی فتنہ ڈالنا وَا والد دراجات اکشا وَا سلام اور کہا محمد صلی اللہ جنت میں جانے کے بہت سے دراجات اللہ نے فرمایا امداد کیسا فض الباد دنیا میں ہم نے کس طرح ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ان کے پلازے دیکھ ان کے گھر دیکھ ان کی کوٹھیاں دیکھو ان کا مال دیکھو شکل و صورت دیکھو معاشرے کے اندر ان کا سٹیٹس دیکھو ہے نہ ایک دوسرے سے الگ اور ہم اس کو بڑھانے کی صحیح کرتے رہتے ہیں میرا مکان اچھا ہو جائے حالانکہ والد کا ایسا نہیں تھا لیکن میں نے کہا کہ دین کے معاملے میں جو کچی پکی روٹی حافظ صاحب نے پڑھا بھی تھی تیسری چوٹھی میں پی ایچ ڈی بھی کر گئے ڈاکٹر بھی ہو گئے انجینئر بھی بن گئے لیکن دین کے معاملے وہ کچی پکی روٹی والے مسلمان ہیں سنا ہے کیا کہتے ہیں بھئی آپ نے پڑھا کیوں نہیں آنکھیں دکھتی ہیں سنا کیوں ہے سنا کہ یوں ہوتا وہی سنا ہوا ہے جو حافظ صاحب سے سنا کہا سکتے پچاس سال پہلے کوئی بات خود پڑی نہیں باقی سب کچھ کہیں گے ہم نے فی کلاس میں پڑھا تھا ہم نے پولیٹیکل سائنس کے فی الحال تال میں یہ پڑھا تھا ہاں دین کے معاملے میں سنا تھا تو افسدالوں ذرا جا سو اف محمد آفرت میں اس سے بھی بڑے درجے ہوں گے اور اس سے بھی بڑے فضیلتے ہوں گا. وہاں بھی ہر ایک کی جنت ایک جیسی نہیں ہوگی اور ہر ایک کی بخش بھی ایک جیسی نہیں ہوگی کچھ لوگوں کے لیے گرین چینل ہوگا تو اللہ کہتے کہ محمد بتائے درجے کس طرح لیے جاتے ہیں فرمایا والد دراجات وہاں گریڈ لینے میں پروموشن کے لیے افشا افشا اسلام ایک دوسرے کو سلام بہت زیادہ کرنا اب دیکھیے یہ بات جب بتائی تو مستقبل کے لیے صحابہ کو اتنی فکر ہو گئی کہ جب وہ جا رہے ہوتے اور درمیان میں درخت آ جاتا اور ایک ساتھ ادھر سے ہو جاتے دوسرے ادھر سے ہو جاتے ملتے تو کہتے السلام علیکم اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبینا ہو گئے آخر عمر میں تو غلام کو لے کر جایا کرتے تھے بازار میں تو اس نے ایک دن کہہ دیا کہ آپ خریدتے تو کچھ نہیں ہیں لیکن آپ بازار روز آتے تو آپ نے فرمایا نے دیکھا نہیں میں کیا خریدتا ہوں میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں لوگ مجھے سلام کرتے ہیں میں لوگوں کا جواب دیتا ہوں لوگ مجھے جواب دیتے ہیں یہ کمائی نہیں ہے موسی آپ اب اچھا سلام زیادہ سلام کرنا اتحام اور بھوکے کو کھانا کھلانا و سلاح تو بل لے لاس وام اور نماز اس وقت پڑھنا جب لوگ سوئے گئے تو جاگ رہا ہو لوگ سوئے ہوئے ہوں تو رب کے سامنے کھڑا ہو یہ چیز ہے درجات کو بلند کرنے والی یہ مسلم کی حدیث ہے حدس نہ عبد اللہ ابن و عبد الرحمان ابن و رضی اللہ عنہ نہ عن مروانبی صلی اللہ علیہ وسلم روا ان دیکھیے انل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب روایت کرتے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیما روا اس کے بارے میں جو انہوں نے روایت کیا عن اللہ, اللہ کی طرف سے اللہ قال کہ وہ کہتا ہے اس نے یہ کہا ہے اللہ نے یہ کہا یا عبادی اے میرے بندو انی حرمت الظلم تو نفسی میں نے اپنی ذات پر ظلم کرنا حرام کر دیا وجالت بہ نا کم تو ہو نہ محرمہ اور تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو حرام کر دیا ہے اب خنزیر بھی حرام ہے شراب بھی حرام ہے ظلم بھی حرام ہے اب کوئی آدمی شراب نہیں پیتا کہ حرام ہے خنزیر نہیں کھاتا بلکہ بہت سے شراب پینے والے بھی خنزیر نہیں کھاتے کہ آرام ہے نام نہیں لیتے خنزیر کا چالیس دن زبان پلیز رہتی شراب پیتے لیکن ظلم کیے جاتے ہیں حالانکہ وہ بھی اسی طرح حرام ہے بھائی جو چیزیں روزے کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کرنے سے وہ ساری برابر ہی ہوتی ہیں کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ کھانا تو نہیں کھاتا لیکن میں پانی پی لوں یا دیگر جو بھی منی ہیں تو ظلم بھی میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہوا ہے فلاں دیکھو ایک دوسرے پر ظلم مت کروں یا میرے بندو او مائی سلیبہ نا میں میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ کے سن سن سن کے ہمیں اسٹرائی کی نہیں کرتے یہ بات ہے میرے بندو او مائی سلیوز او میرے غلاموں میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو پڑھ سکتا ہے وہ کسی اور میں سے پڑھے وہ یوز تو ہو گئے الفاظ وہ ہمیں جنجوڑے اے میرے گلاب اللہ من ہدائی تو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں کس ٹھہ مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں یعنی ہدایت کے خزانے میرے پاس ہیں تمہارے پاس ان کا ریسیور ہے لیکن تم سچ آن بھی کر کے گافے رہو پیچھے سے وہ براڈ ہی نہ ہو تو آئے کیا مجھ سے مانگو کہ اللہ وہاں سے وہ اسٹیشن چالو کر ایک دن سے المستقیم ایک دن سے المستقیم المستقی تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں پر مجھ سے ہدایت مانگو اہدا کہ میں تمہیں ہدایت دوں اور یہ وہ چیز ہے مال مانگے سے نہیں ملتا مال مانگے سے نہیں ملتا وہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے دنیا باقدر مقدر اور آخر باقدر قدرے مشقت یہ کہا تھوڑا جوڑو تھوڑا جمع کرو تمہیں جمع کرنے کی لالچ مجھ سے غافل نہ کر دے اپنے مقصد سے غافل نہ کر اس لیے کہ یہ لکھا ہوا ملتا ہے نہ مانگنے والوں کو بھی مل جاتا ہے لیکن ہدایت کے لیے مانگنا اتنی پکی شرط ہے اتنی پکی شرط ہے اتنی پکی شرط ہے کہ اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کی شفات کو بھی ایک طرف رکھ دیا وہ مانگے کا تو ڈوں تیرے مانگنے سے ہاں وہ مانگے پھر کیوں سفارش کرے تو ٹھیک ابھی تعلب کا معاملہ کیا حضور رو رہے فرمایا کا لا من احببتا اللہ اور اس کا اصول یہ ہے جس کے اندر عنابت پیدا ہوتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لوٹ سیل لگ جائے ہدایت کی یہ بڑی قیمتی چیز ہے اور دنیا تو ذلیل ترین چیز وہ تو ایسے ہے جیسے آپ میں سے کوئی کچرا اپنے گھر کے باہر پھینک گے پھر اسے کوئی بھی مسٹر ایکس وائی جڈ اٹھا کے لے جائے آپ شکر کرتے ہیں کہ چلیے میرے گھر کے دروازے کے سامنے سے کچرا کام ہوا ہے میں نے بھی اٹھا کے جا کے ڈرم میں ڈالنا تھا چلو کوئی اٹھا کے لے گیا کوئی غصہ نہیں نہ کرتے آپ بلکہ ہو سکتا ہے کوئی آئے تو آپ اٹھا کے اس کی گاڑی میں رکھے یار لے جاؤ دنیا کیا ہے جس دن سے اللہ نے پیدا کیا ایک دن بھی رحمت کی نظر سے اس کو نہیں دیکھا. یہ میرے بندوں کو گمراہ کرے گی جہن میں لے جائے اور فرمایا اللہ اللہ فرماتا کہ اگر اس دنیا کی قدر میری نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی کیا قیمت ہوتی ہے مچھر کے پر کی میں کبھی کافر کو پینے کے لیے کہہ دیا کون ان امتن لو لا ان یکون الناس امتن واحدتن لجعلنا لمن یقرب الرحمن لبیوتہم ہارون والے بوتم ابواد مسور کیوں نہ مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ مسلمان بھی سلپ ہو جائیں گے دولت دیکھ کر تو میں رحمان کے کافروں کی چھتے اور ان کی سیڑیاں اور ان کے گھروں کے دروازے سونے چاندی کے بنا دیتا اور اور بھی زینت کی چیزیں نہ دیتا تاکہ مجھ سے اور بھی غافل ہو جائیں میں انہیں یہ عطا کرتا وما متا الحات دنیا مگر یہ سارا کچھ ہوتا تو دنیا ہی کی متانا والد کل مستقین مستقبل جو ہے وہ متقین کا ہے ان کی آج ہو سکتا ہے خستہ میں ہو لیکن ان کا کل محفوظ ہے یہ ساری زندگی دوڑ دوڑ کے ایک گھر بناتے ہیں اسی میں بوڑھے ہو جاتے ہیں سو بیماریاں لگ جاتی ہیں اور وہاں ان کے لیے اسی حدیث کسی میں میں انشاءاللہ بعد میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گا ایک درخت ایسا ہے حضور فرماتے سو سال گھوڑا دوڑتا رہے گا اس کے سائے سے نہیں نکلے گا فکراؤں و بل ممدود یہ ہے ایک درخت جس کے سین میں لگا ہوا ہے اس حویلی کا کیا ہوگا جس درخت کی لمبائی ہے تو دنیا مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں یا عبادی آ میرے غلاموں جائے ان جائے من اچان تو تم سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جس کا میں پیٹ بھر جسے میں پھیلا دوں سست پیمونی اوک مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا وہ دوا یہ کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا یا کل کم آر ہے میرے بندو ہے میرے غلام تم سب ننگے ہو اللہ من کا سو تو سوائے اس کا جسے میں ڈھانپ دوں فسٹ تک سونی مجھ سے کپڑے مانگو مجھ سے لباس مانگو اکسم میں تمہیں ڈھانپ دوں یا عبادی اے میرے بندو انکم او نہ بل نہار تم رات دن گناہ کرتے ہو رات دن خطائیں کرتے رہتے ونا او فرو دنوں بجمیا اور میں سارے معاف کرتا رہتا فرسٹ اب مجھ سے بخشش مانگو ازرلا تم میں تمہیں بخش دوں تم رات دن گناہوں میں لگے رہتے اس میں کوئی شک نہیں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نیکی نہیں کر رہے ہوتے گنا ہی ہو رہا ہوتا ہماری نماز بھی گناہ سے محفوظ نہیں تھی اس کا کرتے ہیں نماز کیا ہے بندہ اپنے آقا کے در پر آتا ہے غلام اپنے آقا کے در پر آ کے دروازہ کھٹ کٹاتا ہے اللہ اکبر دروازہ کھٹ کٹایا ہے اور جب کھول کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو تم دکان کا حساب کرنے لگ گئے کوئی مکان خریدنے کوئی گاڑی خریدنے چلا گیا کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے اپنی کوئی شاپنگ کر رہا ہے پاکستان جانا ہے اس نے ایئرپورٹ پر اتر رہا ہے اپنے خیالوں میں سوچ رہا ہے وہاں سے کار کرنی ہے یا فون کروں گھر والے گاڑی لے کر آگے سے آئیں گناہ ہو گیا نہیں ہو گیا دروازہ کٹکھٹا کے آقا کا وہ سامنے آیا تو لگ اپنے خیالوں میں گئے تو ہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ اس کی تکرین ہے یہ نماز یا توہین ہے یہ نماز تو ہماری عبادتیں بھی توبہ کی مستحق ہیں ان کے ساتھ استغفار کا وہ استفار اٹیچ ہو تو امید ہے کہ وہ قبول کر ملن تب لن تبلغ در رونی <فَتَدُرُّنِي> اے میرے بندو اے میرے غلاموں تم سب مل کر میرے لیے غلام میرے لیے نقصان دے نہیں ہو سکتے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا دو سارے مل جاؤ سارے میرے خلاف ووٹ دے دو تمہارا ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس مجھ پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا تم سب مجھے نہ مانو میرا کوئی نقصان نہیں اور تم سب مجھے مان لو تو میرا کوئی نفع نہیں ہے تم سب مل کر بھی مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے یا عبادی، اے میرے بندو لم اول لو ان اول تم وم وہ انسا کم و جن پم کان والا ات کا کن بے اے میرے بندو تمہارے جو پہلے گزر گئے ہیں وہ سارے بھی تمہارے بعد جو آنے والے ہیں وہ سارے بھی تمہارے انسان بھی تمہارے جن بھی سارے مل کر ایک متقی مومن کے دل کی طرح ہو جائے ماں آزاد آزال کفی ملکی شیا یہ سب میرے ملک میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرے پتہ چلے گا بھائی تم تابے دار ہو گئے تو زمین اب چھیاسٹھ ہزار میل فی گھنٹہ نہیں اب چھیاسی ہزار میل فی گھنٹہ دوڑنا شروع ہو گئی ہے کائنات میں کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوگی تم ادھر سے ادھر ہو گے آگ میں چلے گئے یہ تبادلہ تمہارا ہی ہوگا کائنات میں کسی اور چیز کا تبادلہ نہیں ہوگا ہر چیز اپنی جگہ لگی رہ گی یہ دنیا تمہاری اسی طرح خدمت کرتی رہے گی تم سارے شاسک ساجر ہو جاؤ یہ دنیا تمہاری خدمت کرتی رہے گی آکسیجن تمہیں زندہ رکھے گی کیوں انہیں کسی نے کہہ دیا ہے کہ اس کا اور میرا معاملہ ہے لیکن تمہارا یہ افسر ہے اس کا حساب اس کا احتساب میں کروں گا تم اس کے غلام ہو اللہ جی خلا خالا کم معافظ سماواتو ما فی الب اور سکھا رہا کم معافظ سے ماواتے ما فی الب انہیں میں نے حکم دیا دیکھو تمہاری لاپرمانیوں کے باوجود وہ تمہاری کتنی تابے داری کر رہے ہیں اور تم میری سوچو ذرا پڑھے لکھے ہو تو کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی یا حادی و اللہ اول کم و آخرا کم ان سا کم واہ جمنا کم کان والا افسارے کل دے راجو لم واہ میرے بندو تم سے جو پہلے گزر گئے ہیں وہ سارے بھی تم سے بعد میں آنے والے وہ سارے بھی تمہارے انسان بھی تمہارے جن بھی ایک فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جائے سب مل کر ماں نقا سزال کبن ملکی سیا میری حکومت میں یہ کوئی چیز کم نہیں کر سکتی تمہارا ایک طرف سے دوسری طرف ہو جانا اگر تم لوٹا بن جاؤ میری حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ گرنے والی حکومت نہیں ہے لوٹے بننے والی بات ہے نقل کسال اللہ کے یہاں کوئی نہیں ہے بالکل ممنوع ہے وہاں جو بھی ہوگا لوٹا ہی ہوگا یا عبادی لو ان اول و آخر آخرا کم وم وہ کام و فیسن فسالی تو کلسان مسالا کا ہوں ما نو کا سا گالے کا دن مائنڈی ہے میرے گلاموں ہے میرے بندوں تمہارے سارے پہلے بھی اور تمہارے بعد میں آنے والے تمہارے سارے انسان بھی اور تمہارے سارے جن بھی اگر باق وقت, وقت کو پکارے ایک سائز میں کھڑے ہو رہے ایک شخص میں کھڑے ہو رہے فی واحد اور سے طلب کریں اور ہر ایک کو اس کی طلب کے مطابق وہ دے دے سب کو گزرگوں کو بھی آنے والوں کو بھی جنوں کو بھی انسانوں کو بھی فرمایا اس سے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی تم سمندر میں سوئی ڈبو کے نکالو تو اس کے ساتھ لگی ہوئی نمی جو ہے وہ سمندر میں کمی کرتی یہ مت سوچو اس کے خزانے کم ہو جائیں گے یہ مت سوچو بے حق وقت پکاریں گے تو شاید کوئی گڑبڑ ہو جائے گی پیغام میں جیسے خون غلط مل جاتے ہیں کوئی ایسی بات ہوگی نہیں اور کمی بھی کوئی نہیں ہوگی فرمایا وہ سوئی آگے بات آ رہی ہے میں پوری کر لوں اسے ماں نہ ممائنڈ ہی اللہ کا ماں یم <الْمَخْيَط> سوئی جس میں دھاگا ڈالتے ہیں خیت کہتے ہیں اس کو سوئی کو مخیت کہتے ہیں جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے یم کس المیت اللہ از اد یعنی سمندر میں سوئی ڈالو جو پانی باہر آتا ہے کچھ نہ کچھ کمی سمندر میں کرتی ہے وہ نمی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں اور اس کے باوجود فرمایا اگر تم نے کسی انسان کو میں اپنے خزانوں پر بٹھا دوں کہ تم تقسیم کرو انسانوں میں تو تم پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے کہ کم نہ ہو اس کے باوجود فرمایا کم لو ان تم تم لکو نہ خزائے نہ راہ نت ردی ازلاق تم خشیت تم کم ہو جانے کے ڈر سے پکڑ کر تھے رو دنیا مرتی رہے وکال انسان ہو انسان ہے ہی بڑا بخیر اس سے معاملہ کرے ہو دیتے اس کو ہو جو کبھی بھی دیوالیا نہیں ہوگا جو کبھی مرے گا نہیں کہ تمہارا پیسہ ڈوب جائے جو کبھی بھاگے گا نہیں اور پھر ڈرتے ہو ڈوب جائے گا اور جن کو آپریٹو سو سوسائٹیوں اور بینکوں میں جمع کراتے ہو علاج وہی ہے جو کیا گیا ہے یا رادی فرمایا آئی کلام ان آزادی کلام دیکھو کمی کیا ہوگی تم پر آزاد وہ بھی میرا ایک کلمہ ہے میں کہتا ہوں بات ہے میری وہ بھی تم پر جو عذاب آتا ہے کہیں فیکٹریوں کو اسٹاک سے نکال کے نہیں بھیجا جاتا کہ پیچھے کمی ہو جائے گی میں کہہ دیتا ہوں ہر چیز تمہاری دشمن بن جاتی وہ مانزلو نہیں مِنْ با دی منسا مائے منجن دن ہم اس کی قوم پر آسمانوں سے کوئی لشکر نہیں اتارا وہ نہ کنہ منزل اور نہ ہم لشکر اتارا کرتے زمین میں ہر چیز اس کی لشکر ہے تمہارے اپنا اندر لکما لیتے ہو تو پوچھتا ہے نہ اس کو نقصان دوں یا نفع وہ کہتا ہے نفا دینا ہے تو نفع ملتا ہے وٹامنس ملتے ہیں کاربوہائیڈریٹس ملتے ہیں تمہیں پروٹین لیتے ہو تم اور جس دن کہتا ہے نہ بھائی نفع نہیں دینا ہےزا ہوتا ہے بندہ مر جاتا وہی چیز کھاتے ہوئے سات سال گزارے پہلے کیوں نہیں ہوا گاڑی میں بات تو اللہ کی قسم اللہ سے پوچھتی ہے ایسے مندل کو پہ پہنچانا نہیں پہنچانا وہ کہتے ہیں پاس کرتا تو پہنچتے ہو اور کہتے الحمد الحمدللہ اللہ جی وہ سبحان اللہ جی سفر رہنا پھر جب اٹھو اللہ تو نہیں نیچے اتارنا ورنہ لوگ ہی اتاریں گے پکڑ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا سے اپنے ٹانگوں سے ہے اتارتا کوئی ہے اپنی ٹانگوں سے اترنا نصیب نہیں ہوتا سب لشکر ہے وہ اللہ جسے پالا تو نے اللہ کا ہاتھ مار کر وہی گولی مار دیتا باپ کو جب وہ دشمن بن جائے کسی کا سمندر کی مچھلیاں بھی اس کی دشمن ہو جاتی ہے صاحب سے کہہ رہے تھے کہ میں سمندر میں مچھلیوں کو کیما وغیرہ ڈالا کرتا ہوں مجھ پر ایسے دن آئے ہیں ایسی مصیبتیں آ رہی ہیں قسم کھا کر کہہ رہے تھے میں ڈالتا ہوں وہاں جا کے قیمہ کو مچھلی قیمہ کھانے نہیں چلی جاتی ہے نے روز دیا نہیں کھانا صدقہ لگے نہیں یہ حالت ہوتی ہے اور جس کے حق میں اعلان کرتا ہے حدیث کچھ میں ہی آئے گا انشاءاللہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں ہمر کو کہتے ہیں جا کے اعلان کر دو آسمان والوں زمین والوں میں میں اس سے محبت کرتا ہوں سب اس سے محبت کرو اور حضور فرماتے ہیں کہ اس زمین میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھے اس سے باتیں کرے اس کی باتیں سنے محبت کرتے لوگ پیار کرے اسے اس وجہ کوئی نہیں جانتا کیوں آزادی کلام آتائی کلام میں جب کسی کو بخشتا ہوں تو کہتا ہوں اتنے اور اس کو اتنے مل جاتے ہیں کہیں ہی سٹاک میں کمی نہیں ہوتی میرا ایک جملہ تھا وہ آزادی کلام اور جب میں آزاد دیتا ہوں تو بھی مجھے گیس کے سلینڈر نہیں دلانے پڑتے ہیں وہ بھی میرا ایک لفظ ایک ایک جملہ جو ہے میں وہ بھی کلام ہے آزاد بھی میرا کلام ہے قیامت بھی اللہ کا امر ہے تمہارا پیدا ہو کر